چھڑ کر تیری پیسہ رو رو کے سلے چھڑکے تیری پیسہ رو رو کے تاج سر بل تینگ سیاروں کے تاجے سر بل تینگ سیاروں کے چھڑ کر تیری پیسہ رو رو کے ہم سے چوروں پہ جو پر کرم ہم سے چوروں پہ جو چوبر مارے کرم ہم سے چوروں پہ جو چوبر کرم ہم سے چوروں پہ جو چوبر مارے کرم فلم زبے کشتارو رو کے فلم زبتارو پشتوں کے درے چھڑ کر تیری پیداروں کے کا کو گ جس پر آو کر جس پر میرے آکا کو درج مافے کس جاتے آ گئے سرداروں کے ماتھے کس جاتے آ گئے سرداروں کے ماتھے کس جاتے آ گئے سرداروں کے سر چھڑ کر تیری پیسہ رو کے میرے ساتھ تیرے لگتے جاؤ سج کر جاؤ میرے سات سچ کے جاؤ میرے سچ کے نوچارا مو ہمت میں سب کو بجلوچار مو ہمت میں سب کو بج نوچارا مو گئے سلواروں کے گے سیاروں کے پیسہ رو رو کے جانو دل تیرے پڑ پڑ گے تر آرو کی چل سی رے گے تر آرو کی چل سی رے گے تر چھڑ کر تیری سر بن پہ سیاروں کے کیسے آیا گا بندہ گورس کیسے آیا بندہ گورزا کیسے آ ماشا اللہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے ذوق نات یہ سیزن فور ہے اس سے پہلے کے تین سلسلے بھی آپ نے دیکھے اور بہت پسند کیے گئے میڈیا کی تاریخ میں مدنی چینل ایک انوکھا سلسلہ لے کر آتا ہے اور اشار ہی اشعار ہیں اس میں کبھی کس طرح اشعار پڑے جائیں گے کبھی کس انداز سے پڑھے جائیں گے اور آپ اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے ویسے تو شعر و شاعری بہت ساری ہوتی ہے لیکن وہ دنیا داروں کا سرمایہ ہوتی ہے لیکن عاشقوں کا سرمایہ یہ نعتیہ شاعری ہوتی ہے آپ دیکھیں تو جس بزرگ کے دامن میں دیکھیں گے آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتوں کی جو لڑیاں ہیں بصورت نات وہ ملتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی نعتوں کو مزید آگے سے آگے آپ تک پہنچائیں اور یہ مدری مقابلہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے باب المدینہ کے اے, ہمارے اسلامی بھائیوں کے درمیان یہ مدری مقابلہ ہوگا کس طرح یہ مدری مقابلہ ہوگا اے, ہم آپ کو اسکیجول بھی دکھاتے ہیں پچیس سفر المظفر تک کس کا کس کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوگا آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے یہ ہمارے وہ سیگمنٹ ہیں جن سے گزر کر یہ آگے بڑھیں گے سات سیگمنٹ ہیں مدنی اشار کی تقرار روس صاحد جی شاعر کون درست کیجیے غور سے دیکھیے اشارے اور شیر مکمل کیجیے ان سات مراحل سے گزر کر انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور بہت ہی کریٹیکل یہ مدنی مقابلے ہو سکتے ہیں ہمارے جو ٹوٹل پوائنٹس ہیں وہ پچیس ہیں اعلی آزاد کی پچیسویں کی نسبت سے اور جو زیادہ نمبر لیں گے وہ اس مقابلے میں بازی لے جائیں گے آگے بڑھیں گے پانچ مقابلے ہوں گے سب سے پہلے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں پانچ مدری مقابلے ہوں گے اور پانچ ٹیمیں آگے بڑھ جائیں گی کوارٹر فائنل کے لیے اور جو پانچ ٹیمیں ہار جائیں گی جو اس میں بازی نہ لے جا سکیں گے ان کے لیے بھی مقابلہ آگے بڑھنے کی صورت ہوگی لیکن وہ کیسے وہ اس طرح کہ جو زیادہ نمبر لے کر آ رہے ہوں گے ان تین ٹیموں کو مقابلے میں دوبارہ حصہ مل جائے گا اور جو سب سے کم نمبر والے ہوں گے انہیں ہم اس سلسلے سے خدا حافظ کہیں گے وہ اس سلسلے میں پھر شامل نہ ہو سکیں گے تو اگر آپ ہار بھی رہے ہیں زیادہ سے زیادہ نمبر لے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آپ آگے آئیں اور ہو سکتا ہے آپ فائنلی جیت جائیں تو یہ فیضان اعلی حضرت ہے اور سلسلہ اس کا ذوق نات شروع ہو چکا ہے ہمارا جو آج کا مقابلہ ہے میرے دائیں طرف اورنگی ٹاؤن زیائی کابینہ کی ٹیم ہے میرے بائیں طرف گارڈن ایک علاقہ ہے اتاری کابینہ کی ٹیم ہے ضروری نہیں کہ یہ اسلامی بھائی اسی علاقے میں رہتے ہوں میں آپ کو بتا دوں ضروری نہیں کوئی ایک اسلامی بھائی ہو سکتا ہے اس علاقے کا ہو اور آس پاس بھی کئی علاقے ہیں کابینہ جو دعوت اسلامی کی ہوتی ہیں وہ کئی بڑے بڑے علاقوں پر مشتمل ہوتی ہیں دائرے کے ہر علاقے کا نام تو ہم یہاں پر نہیں رکھ سکتے تو ایک علاقے کو چن کر ہم نے اس کے نام پر ٹیم بنائی ہے میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں Uh, ان میں سے کچھ مشہور و معروف ہیں ناطخواں بھی ہیں ہمارے مدری چینل کے اور ہر ٹیم میں ہم نے دو نئے اسلامی بھائیوں کو شامل کیا ہے بعض ناطخواں بھی ہیں بعض ناطخوا نہیں ہیں لیکن اشعار کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان سے بھی آپ ان کا ٹیلنٹ بھی دیکھیں گے کیسی تیاری کو لے کر وہ آئے ہیں میرے ساتھ ہیں اورنگی ٹاؤن کی ٹیم کے اسلامی بھائی پہلے انسین کا تعارف لیتے ہیں آپ لوگ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. ویسے بہت اسلامی بھائی ہیں تینوں اپنا اپنا نام بھی بتائیے محمد یوسف اختاری مرحبا بہت شکریہ محمد حسن مل... ویلکم مرحبا محمد شعیب اختاری بہت شکریہ محمد شعیب اتاری ہمارے گارڈن کے اسلامی بھائی تاری کابینہ ان میں بھی ہمارے ایک بہت ہی پیارے ناخا ہیں اور دو اسلامی بھائی ہیں یہ بھی میرے خیال سے ناطے پڑھتے ہیں لیکن مدنی چینل پر نعت پڑھنے کا موقع انہیں اب تک نہیں ملا ہے یہ ایک الگ پروسیجر ہے مقابلے میں آنے کا الگ معاملہ ہے اپنا نام بتائیے محمد وقار اطاری محمد وقار اطاری مرحباحمد رضا التاری. احمد رضا بھائی مرحبا غلام الیاس غلام الیاس اختاری اللہ ویلکم مرحبا ہمارے حاضرین کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور جو ناظرین گھروں میں دیکھ رہے ہیں آپ بھی اب تیار ہو جائیے مدری مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے روزانہ انشاءاللہ کم و بیش دس بجے ہماری کوشش ہوگی کہ فیضان اعلیٰ حضرت میں ذوق نات مقابلے کو شروع کیا جائے اب ہمارے ساتھ رہیے اور اگر یہاں آ کر بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے یہاں پر آ کر ایک الگ لطف ملے گا گھر میں لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں یہاں پر آ کر بیٹھ کر دیکھنے کا اپنا ایک مزہ ہے آئیے بڑھتے ہیں ذوق نات کی طرف صل اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی رضا رضا رضا ہے ہے ہے مدنی اشار کی تکرار یہ پہلا سیگمنٹ ہے تین منٹ ہم دیں گے کاؤنٹر چلے گا اسکرین پر آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے اور بیت بازی اسے کہا جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں مدری اشار کی تکرار مجھے आ یاد ہے آج سے چار سال پہلے کموبیش امیر اہل سنت دامد العالیہ نے اس سیگمنٹ کا نام خود ہی دیا تھا مدری اشار کی تکرار تو بڑا باورکت نام ہے اسی سے شروع بھی کرتے ہیں تین منٹ ہیں آپ آپس میں اشار کی تکرار کریں گے جو شعر آپ پڑھیں گے اس کے آخری حرف سے آپ نے پڑھنا ہے اور جو آپ دیں گے اس کے آخری حرف سے آپ نے پڑھنا ہے ایک سو اسی کے اندر یہ مقابلہ ختم ہوگا اگر آپ میں سے کوئی بھی بازی نہ لے گیا دو مقابلہ برابر ہو جائے گا دونوں کو برابر پوائنٹس ملیں گے اور اگر کسی ایک ٹیم نے اپنا پلّا مضبوط کر لیا ایسا شیر دیا جس کے آخری حد سے سامنے والے نہ دے سکے تو پورے پوائنٹس یہ دو پوائنٹس کا سلسلہ ہے یہ ایک ٹیم کو مل جائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ مقابلہ ہوتا ہے آج پہلا مقابلہ ہے تو آسان شیر سے آغاز کرتے ہیں پہلا شیر میں پڑھنے کی شہادت پاتا ہوں شیر ہے محمد مستفا نور خدا نام خدا تم ہو شہ خیر الورا شان خدا فلے اللہ تم ہو وہ سے آپ شیر پڑھیں گے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے خدایا خدا ہر شیر پر ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے سبحان اللہ بھی کہتے رہے تجھ پہ سلط اور سلام دو جہاں میں تیرے بندے ہوں سلامت محفوظ واہ سبحان اللہ سلامت محفوظ اب شروع ہو چکا ہے اٹیک وا سے شیر ور شیر کے لیے پچیس سیکنڈ کا وقت ہوگا زو آپ کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے پانچ سیکنڈ رہتے ہیں ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر آپ نے آدم مصرہ تو سنایا بہت کمال کا لیکن آپ کا وقت اب ختم ہو چکا ہے پچیس سیکنڈ سے زیادہ ہو چکے ہیں پہلا مرحلہ ہمارے گارڈن کے اسلامی بھائیوں نے پہلے ہی شیر میں چیت کر دیا ہے یہ شعر آپ نے بہت پیارا پڑا پورا نہیں کر سکے ظہور پاک سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر آپ پورا کریں گے تمہارے آنے ہی کی روشنی تھی بس میں امکام ہے یہ شعر تھا آپ نہیں پورا کر سکے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور یہ پہلا سیگمنٹ اس انداز سے ختم ہوگا مجھے نہیں پتا تھا اسی انداز سے سلسلہ ہوگا تو مضبوط اشار مضبوط حروف کو تیار کر کے آنا ہوگا اور ڈیفینس بھی کرنا ہوگا کس طرح کرنا ہے ڈیفینس کی ٹیم بھی ہمارے سلسلے میں یاد رکھیے گا ڈیفینس بھی ایک علاقہ ہے اس کی بھی ٹیم انشاءاللہ مدری مقابلے میں آئے گی تو اس بار انہیں کتنے نمبر مل رہے ہیں یہ بھی آپ اسکرین اس پر دیکھیں گے پہلا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے ہمارے گارڈن والے اس بار بازی لے گئے ہیں اور کوئی بات نہیں ابھی سلسلہ باقی ہے نہیں لیجئے گا ہم دوسرے مرحلے کی طرف بھی بڑھیں گے یہ بیت بازی جو ہے نا بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے اور اس میں نعت خانی کو سیکھنے کا بھی نعت یا اشار یاد کرنے کا بھی اس میں امتحان ہوتا ہے کہ کس کو کتنے اشار یاد ہے آپ کبھی سفر پر ہوں آپ کبھی کسی لمبی ٹریولنگ کی طرف ہوں تو آپ یہ سلسلے آپس میں گاڑی وغیرہ میں کر سکتے ہیں بس میں کر سکتے ہیں اس طرح اچھے انداز میں عبادت کے ساتھ اچھے شیروں کو پڑھتے ہوئے وقت بھی کٹے گا اور مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ آپ اسکور بورڈ بھی ساتھ میں دیکھیے کس طرح پہلا مرحلہ جو ہے یہ انہوں نے پورا کیا ہے مدنی اشار کی تکرار دو نمبر مل چکے ہیں گارڈن کی ٹیم کو اور زیرو پوائنٹ ہے ابھی ہماری دوسری ٹیم کے چلے کوئی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا مرحلہ ہے دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اس کا نام ہے حروف تحت جی آئیے اس کی طرف چلتے ہیں روف تحت جی یہ نیا سیگمنٹ ہے پہلی بار ہم اس کو لا رہے ہیں مدنی چینل پر اور یہ کس طرح ہوگا اس کا انداز کل سے ہم کچھ تبدیل کریں گے آج کچھ الگ انداز سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے اور اس میں پہلے تو وہ حرف تھا نا جو یہ دے رہے تھے اور آپ دے رہے تھے آپس میں جو آپ دے رہے تھے وہی حرف آپ نے سنانا تھا اسی حرف سے شیر دینا تھا تو بہت آسان بھی آتے ہیں لیکن اب جو ہے نا حروف تہجی آپ خود چنیں گے آپ کی قسمت کو اچھا آسان حرف بھی نکل سکتا ہے اور مشکل حرف بھی ہم ایک ایک ویل جو ہے اس کو یہ چلائیں گے اور اس پر حروف لکھے ہیں حروف تحجی جو ہیں عربی میں یہ انتیس ہیں اور اردو زبان میں یہ چھتیس حروف تحجی ہیں حروف تحجی کسی کو یاد ہیں آپ میں سے ہمارے آڈینس میں سے کسی کو یاد ہیں حروف تحجی جو ایک, ایک سانس میں جو سنائیں مدنی منع سنائیں گے میں وہاں جا سکتا ہوں اچھا کچھ دیر بعد ذرا آپ کی طرف آئیں گے مائک لے کر مجھے آنا پڑے گا حروف تحجی ہر ہرف سے تقریباً شیر آتے ہیں سوائے تین چار حروف کے تو ہر حرف سے شیر آنا چاہیے تو آپ کے نصیب میں پتا نہیں کون سا حرف آ جائے تو ابھی آپ کے سامنے میں ایک بال پیش کروں گا باری باری اب یہ سیگمنٹ آپ اکیلے کریں گے آپ کے ساتھ آپ کے اسلامی بھائی حصہ نہیں ملائیں گے تو آپ تیار ہو جائیں آپ نے خود سے شیر دینا ہے آپ بال میں سے پرچی اٹھائیں گے اور جو پرچی پر ہرف لکھا ہوگا آپ کو پچیس سیکنڈ میں اس حرف سے شروع ہونے والا شعر سنانا ہے آپ تیار ہیں ٹیم اورنگی ٹاؤن ٹیم گارڈن آپ دونوں کو اس مقابلے میں باری باری ایک ایک اسلامی بھائی سے ہم پوچھیں گے اور کوئی کسی کا ساتھ اس میں نہیں دے گا ہر ہر پر ایک پوائنٹ ملے گا اور بہت اہم یہ سیگمنٹ ہے اس میں آپ نے بھرپور تیاری دکھانی ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے حروف تحجی سیگمنٹ کی طرف سب سے پہلے اورنگی ٹاؤن کی ٹیم کی طرف چلتے ہیں آئیے ہمارے یوسف باپو آغاز ہیں بغیر دیکھے آپ نے پرچی کیا ہے آپ دکھائیں خود دیکھیں کیمرے میں دکھائیں فا فا سے آپ نے شعر پڑنا ہے آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے بغیر طرف فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں سبحان اللہ بآسان لفظ نکل آیا چلو شکر ادا کریں آپ کو نمبر مل چکا ہے چلتے ہیں گارڈن کی ٹیم کی طرف تیار ہے آپ ایک حرف نکالیں گے آپ. بغیر دیکھیں جی کون سا ہے یار ہاتھ نیچے کریں تو یہ پا ہے پے ہے پے پے سے ہاتھ آئے کوئی شیر چلے سنیں پھر پچیس سیکنڈ میں سنانا ہے یہ دے دیجیے مشورے کی مشورے کی اجازت نہیں ہے اس میں سفر ہے یہ اکیلا پے سے شیر سنائیں نو سیکنڈ رہتا ہے سات کرم پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا بھائی یہ شیر ہے کہ نہیں چلے آپ نے سنا دیا ہے یہ شیر ہے مان لیتے ہیں سبحان اللہ ایک ایک دونوں شیر ہو چکے ہیں اور کوئی بھی بازی ہارنے کو تیار نہیں ہے ایک اور سیگمنٹ کی تیاری بھی یہاں پر ہو رہی ہے کوئی بات نہیں پہلا پہلا سلسلہ ہے ہم دکھاتے ہیں تیاریاں بھی تو کوئی حرج نہیں ہے دوسرا شیر تین کے جو نگران ہیں ان کی باری ہے بغیر دیکھے شیر نکالنا ہے صرف پہ اچھا جو شعر یہ پڑھ چکے ہیں وہ آپ نہیں پڑیں گے یہ لائی ہے. لائی نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے ماشاء اللہ, اللہ, اللہ بہت اللہ اچھا شیر آپ نے سنایا اور, اور بھی کئی شعر آتے ہیں میرا دل ہو رہا ہے میں پڑھوں لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ پہ آ جائے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا آپ نے بھی نمبر حاصل کر لیا ہے احمد رضا بھائی بغیر دیکھے ایک اوپر دیکھیں اس میں کیوں دیکھ رہے ہیں پھر پہ آ گیا چلو بھائی اب ایسا شیر سنانا ہے جو انہوں نے نہیں پڑھا پارو دل بھی نکلا دل سے تحفے تصا سگانے کو اتنی جان پیاری واہ سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ اعلیٰ حضرت کا آپ نے شیر پڑھا سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کے اشعار زیادہ سے زیادہ ہوں تو زیادہ مزہ آئے آپ نے بھی نمبر حاصل کر لیا ہے آپس میں ابھی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب بات بھی نہ کریں کسی کو بدگمانی ہو اب چلتے ہیں ہماری اورنگی ٹاؤن کے ٹیم کے طرف شعیب بھائی بغیر دیکھے دیکھنا نہیں ہے جو شیر جو حرف نکلے وہ ناظرین کو بھی دکھائیں تین چلے بھائی تین سے آپ نے شیر سنانا کا وقت شروع ہو آپ کا مائ کون سر کہ مالک مولا کا گل خلیل کا گل زیبا کہ سبحان اللہ, اللہ، آپ نے بھی شیر سنا دیا ہے درست ماشاء دل کی دھڑکنے اب صحیح ہو چکی ہوں گی پہلے تیز ہو جاتی ہیں آخری شیر ہے یہ حروف تاج جی بغیر دیکھے کون سا حرف ہے ناظرین کو بھی دکھائیں آج ڈبل ڈبل آ گیا فاسٹ سے آپ نے شعر سنانا ہے ہمارا ایم سی آر بہت فاسٹ ہے آج سیکنڈ فورن چلتے ہیں پندرہ سیکنڈ ہے جلدی کیجیے آج خرم حافظ کر بنا اہل خانہ کی شفات کے لیے ساما اہل خانہ کی شفاعت کے لیے ساما آپ مدرسۃ المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں شعبے سے, سے, سے ہے نا تو آپ کے یہاں یہ پڑا جاتا ہوگا ماشاء اللہ چلے اس شیر کو بھی مان لیتے ہیں جو حافظ قرآن بنتے ہیں ان کے لیے امیر احل سنت کی طرف سے ایک زبردست مدنی صحرا لکھا گیا ہے اس کا پہلا شیر پڑھ کے آپ کامیاب ہو چکے ہیں ماشاء اللہ تینوں شیر دونوں ٹیموں نے باری باری اپنی جگہ پر صحیح سنائے اور ہر حرف جو ہے اس پر شیر آپ نے سنا آپ بھی اس طرح اپنا امتحان لے سکتے ہیں کبھی حروف تاج سے کبھی آپ کو ڈال سے شیر آتا ہے کہ نہیں آپ کو سے شیر آتا ہے کہ نہیں آپ کو رات سے شیر آتا ہے کہ نہیں آپ کو فواد سے شیر آتا ہے کہ نہیں ہم اس طرح کے مدری مقابلے کرتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں سیگمنٹس اور اس میں کس نے کتنے اسکور کو پا لیا ہے وہ بھی آپ دیکھیے ہماری دونوں ٹیموں کا کیا اس وقت اسٹیٹس ہے اور بورڈ ہماری گفتگو کے دوران دکھا دیا کریں روپجی میں دونوں نے تین تین نمبر حاصل کر لیے ہیں کل ملا کر گارڈن کی ٹیم کے پانچ اور اورنگی ٹاؤن کے تین نمبر ہیں آپ کا دل بھی گارڈن گارڈن ہو رہا ہوگا ابھی نمبر آپ کے زیادہ ہیں تو ابھی مقابلہ جاری ہے پانچ سیگمنٹ ابھی مزید باقی ہیں اور ہم اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے بڑا دلچسپ اور مزیدار یہ سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم جانتے ہیں شعرا کے بارے میں کہ کس کا شعر ہے آئیے آپ کو اس سیگمنٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں مدری چینل کے ناظرین شائر کون یہ سیگمنٹ کیا ہے اس میں ان کے سامنے ایک ایک بال رکھا ہے یہ اپنے سامنے سے اپنی باری پر پرچی اٹھائیں گے ایک پرچہ ہے اس میں کوئی شیر ہوگا پیارا سا شیر مدینہ مدینہ مکہ مکہ شیر ہوگا وہ شیر اپنی سامنے والی ٹیم سے خود پوچھیں گے اور پچیس سیکنڈ میں یہ بتائیں گے کہ اس شیر کو لکھنے والے کون ہیں اس شیر کو کس نے لکھا ہے اس میں یہ میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں انہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مشورہ بھی کر کے اپنی باری میں بتائیے جواب دیجئے گا ان کو بال پیش کیے جائیں بال نہیں بال بیچ میں رکھیے چلو شروع کرتے ہیں اورنگی ٹاؤن کی ٹیم سے دوسرا یار آپ جو چاہے آپ میں سے شیر نکالیں اور طرح نکالنے کے سامنے والوں کو نظر نہ آئے اچھے انداز میں شیر پڑے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا اس ذات عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا عشق سلطانے جہاں عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا اب سے کس کا ہے یہ شیر آپ تینوں میں سے کوئی بھی بتا دے 20 سیکنڈ رہتے ہیں دوبارہ ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا کس کا شیر ہے یہ شاید پہلے کبھی سنا بھی نہ ہو ہر جواب کا ایک نمبر ہے آپ کا وقت دو سیکنڈ رہ چکا ہے کوئی تو ہوگا آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے جواب نہیں دیا کوشش تو کر لیتے ہو سکتا ہے نشانہ درست ہو جاتا آپ ہی بتا دیجئے کس کا ہے یہ شعر مولانا جمیل الرحمان مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علی کا یہ شعر تھا آپ جواب نہ دے سکے اب آپ ان سے پوچھیں گے جی کون سا شعر ہے تور پر ہی نہیں موقف اجالا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا ہاں ہاں چلے بھائی کس کا ہے یہ شعر مولانا حسن اللہ خان تیرا اعلیٰ آزاد کا نہیں ہے نہیں سوچ لیں ابھی وقت جل رہا ہے اتنی جلدی کیا ہے بھائی گھر جانا ہے جلدی سوچ سوچ لیا ڈن پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ نے جواب درست دیا ہے اب دوبارہ آپ کی طرف شیر ہے آپ میں سے کوئی بھی پڑھ سکتا جی کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں اس کو سبھی پسند ہیں اس کو سبھی عزیز اس کو سبھی پسند ہیں اس کو سبھی عزیز کس کا ہے یہ شعر حضرت دس دس امام اعلی حضرت آپ نے کہا اوکے کیا کر لیں مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی. مشورہ کر لیں آپ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے آپ آپ بھی کسی کا نام لینا چاہیں گے مولانا حسن رضا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا افسوس نہ کرنا پڑ جائے جواب ان کا جواب بالکل درست ہے آل، آل، آل، مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ اطالعہ کا یہ شعر تھا آپ نے نمبر حاصل کر لیا ہے ایک اور شیر اب آپ پوچھیں گے Mane. گارڈن کے اس طرح اتنا چھپا رہے ہیں ہر پھول میں بو تیری ہر شم میں زو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ ہر شم میں زو تیری پروانہ ہے پروانہ بڑا پیارا شیر ہے یہ عبد نوری صاحب کا کلام ہے مفتی اعظم ہند مفتی اعظم ہند سے کہنا چاہیے مفتی اعظم ہند کا یہ شیر ہے آپ کہہ رہے ہیں سوچ لے شیور ہے آپ آپ کا وقت جاری ہے آپ نے جواب دیا ہے بتائیے جواب درست ان کا جواب بھی بالکل درست ہے الحمد للہ ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہے دوبارہ لاسٹ آخری شعر ہے ایک ایک نمبر کا یہ شعر ہے بڑھیا میری آرزو ہے مدینہ مدینہ بس ایک جستجو ہے مدینہ مدینہ ہاں ہاں ہاں میری آرزو ہے مدینہ مدینہ بس ایک جستجو ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جواب بھی دے دیں صحیح تو مدینہ مدینہ ہو جائے سولہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس جلدی کیجیے پانچ سیکنڈ ہے کوئی تو ہوگا جلدی کیجیے دو سیکنڈ ہے امیر اہل سنت امیر سنت آپ نے کہا جی بتائیے جواب غلط اچھا غلط ہے شیر وہ پڑھتے ہیں غلط آپ کہتے ہیں چلو بھائی اچھے اچھی فریکوینسی ہے آپ کا جواب آپ کا جواب درست ہے ان کا جواب غلط تھا یہ شیر ہے بہزاد لکھنوی کا اور یہ درست جواب نہ دے سکے چلیں اب آپ ان سے پوچھیں گے آخری شیر ہے یہ اس کے بعد یہ سلسلہ یہ سیگمنٹ ختم ہو جائے گا شاعر کون دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہاں رحمتہ اللہ رحمت جلدی آپ ماشاء سناؤ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آپ کا جواب درست ہے درست درست ان کا جواب بالکل درست ہے بلکل درست اللہ, اللہ ادھر گارڈن گارڈن ہو گیا ہوگا آپ وقت پورا ہو چکا ہے ہمارے گارڈن کے اسلامی بھائیوں نے تین میں سے ایک جواب درست دیا ہے اورنگی ٹاؤن کی ٹیم نے تین میں سے دو جواب درست دی. یا تینوں جواب درست دیے mm -hmm. اسکور بورڈ پہ وہ دیکھ لیں گے آئیے اسکور بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں کوئی بات نہیں دل چھوٹا نہیں کرنا ہے ابھی آگے مرحلے بہت باقی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اورنگی ٹاؤن اور گارڈن کی ٹیموں کے درمیان یہ مدری مقابلہ ہو رہا ہے اسکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں مدری اشار کی تکرار حروف تہجی شاہر کون ان تین مراحل سے گزر کر دوبارہ ان کا اسکور برابر ہو چکا ہے اور ابھی مزید چار سیگمنٹ باقی ہیں گارڈن نے اس مرحلے میں ایک پوائنٹ لیا ہے اور انگی ٹاؤن نے تین لے کر پچھلا جو گیپ تھا اسے پورا کر لیا ہے مدری مقابلوں میں اس طرح چلتا رہتا ہے تین مراحل ہو چکے ہیں آئیے اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے سلو والی محمد صلی اللہ, صل اللہ, صل اللہ علیہ ہے ہے ہے ہے درست کیجئے ایک نیا سیگمنٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں کیا ہے درست کیسے انہوں نے کرنا ہے میرے دو طرف دو یہ پڑے ہیں لکڑی کے بڑے بڑے اس میں کیا ہوگا درست کیجئے کس طرح ہوگا دیکھیں درست کرنا ہے آپ نے شیر سب سے پہلے اورنگی ٹاؤن والوں کو ہم بتاتے ہیں یہاں پر آپ نے درست کرنا ہے آپ کو اسکرین پر ایک شیر پہلے دکھا دیا جائے آپ اسکرین پر شیر دیکھ لیں گے اسی شیر کو آپ نے یہاں سے الفاظ کو یہاں پہ جوڑنا ہے آپ کا جو باکس ہے وہ یہ ہے اور آپ اس میں سے اٹھا کر شیر یہاں پہ لگائیں گے آپ جتنی جلدی لگائیں گے اس سے زیادہ جلدی میں انہوں نے لگانا ہوگا جو کم ٹائم میں لگائے گا وہ نمبر لے جائے تیار ہیں آپ لوگ بالکل ریلیکس ہو جائیں لگ تو میں چائے منگوا دوں ابھی نہیں چلے بھائی ان کو شیر دکھائیں ان کا کون سا شیر ہے انہوں نے یہاں پر لگانا ہے تینوں میں سے کوئی ایک لگائے گا دو آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں لگائیں گے ایک اسلام پہ دکھا ان کا شیر کون سا ہے شعر سب سے پہلے اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے شیر ذرا آپ واضح کر دیں شیر ابھی واضح نہیں ہو سکتے شیر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. آپ کا شعر وہاں سے جی آپ ان کا ٹائم شروع کر دیں اب سے آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں جتنی جلدی یہ لگا سکتے ہیں ماشاء اللہ یوسف بھائی بہت سپیڈ میں لگا رہے ہیں جی تو صرف چھ سیکنڈ ہیں ہو سکتا ہے اس باکس میں اور بھی اشار ہوں آپ نے وہ نہیں لگانا جو اس شعر میں نہیں ہے پلت اس میں نہیں ہے تو آپ نہیں لگائیں اسکرین پر ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کا وقت جو ہے وہ اٹھائیس سیکنڈ ہو چکا ہے حاجت رسوم اللہ ہائے ہائے پہلا مصرا تو مکمل ہو گیا ہے جیسے ہی یہ لگا لیں گے ان کا کاؤنٹر روک دیا جائے انہوں نے شیئر مکمل کر لیا ہے 55 فائیو سیکنڈ ففٹی سیکنڈ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی انہوں نے شعر مکمل کر لیا ہے سبحان اللہ لیکن ابھی انہوں نے اس سے جلدی شعر مکمل کرنا ہے آپ میں سے کون آئیں گے کسی ایک استعمال بھائی کو منتخب کر لیں آپ انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں دور سے جی ہاں یہ اسلامی باد اس کو ہٹا دیں ان کا ٹائم آپ نے نوٹ کر لیا ہے آ جائیں آپ آ اب آپ میں پھر کون آ رہا ہے جی آپ خود آ رہے ہیں احمد رضا بھائی اسٹیم کے نگران خود آ رہے ہیں آپ کا یہ باکس ہے ایک شیر انہیں پہلے دکھا دیا جائے اسکرین پر شیر تو بہت پیارا اور آسان سا ہے عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ کرو میں سبز گمبت کی زیارت یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں آئے ان کا وقت شروع کرنا ہے اب سے وقت شروع ہو چکا ہے 53 تھری سیکنڈ اب کی ڈیڈ لائن ہے اس میں ایسے الفاظ بھی ہیں جو اس شیر کے نہیں بھی ہیں آپ نے وہ نہیں لگانے جلدی جلدی جلدی رسول اللہ اجازت آپ کا وقت کم رہ چکا ہے جس میں رو ہائے پچیس ہے پچیس ساری او ہو پچیس ساری ہے اس ان کا گھومے مجاؤ جشمیر عطا کر دو مجھے کی اجازت یاد یہ شعر مکمل انہوں نے کر دیا ہے چلے بھائی فیصلہ مجلس کرے گی کس نے پہلے کیا ہے دو نمبر کا یہ مرحلہ ہے جی دونوں کا دونوں کا ٹائم بتایا جائے اورنگی ٹاؤن والوں نے 53 سیکنڈ انہوں نے ایک منٹ اٹھارہ سیکنڈ میں یہ لگایا ہے اس لیے اس مرحلے سے یہ پیچھے رہ چکے ہیں اورنگی ٹاؤن والوں کو اس مرحلے کے نمبر ملیں گے آپ کو اس کو نہیں ملیں گے ماشاءاللہ ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کے ماشاء اللہ یوسف باپو نے بہت محنت کے ساتھ یہ سلسلہ کیا کوئی بات نہیں احمد رزا بھائی نے بھی اچھی کوشش کی پانی بھی آ چکا ہے آپ پانی بھی پیئیں اور اسکور بورڈ کو بھی دیکھتے ہیں ہمارے کس ٹیم کے کتنے نمبر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہمارے گارڈن کے چھ نمبر ہیں اورنگی ٹاؤن والوں کے جنہوں نے شروع میں ایک بھی نمبر نہیں لیا تھا آٹھ نمبر اب یہ لے چکے ہیں اب ان کی جو بازی ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے پلہ جھکتا جا رہا ہے لیکن ابھی مزید تین راؤنڈ باقی ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے آپشن ہیں آپ ہمت رکھیے اور آئیے کچھ کالز کی طرف ہم چلتے ہیں کالز تیار ہیں تو ہمیں سنائیے چلے. کچھ دیر بعد کالس لیتے ہیں آج پہلا, پہلا سلسلہ ہے ساری چیزیں اپنے وقت پر آہستہ آہستہ ہوں گی آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف بہت کروشل مقابلہ چل رہا ہے ذوق ناد سیزن فور کا گارڈن اور اورنگی ٹاؤن کی دو ٹیمیں ہیں ہمارے ساتھ اب تک اورنگی ٹاؤن والے آگے جا رہے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اپنے پانچویں سیگمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے سلو الل حبیب جی غور سے دیکھیے غور سے دیکھنا ہے ویسے سب غور سے ہی دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی آپ کو آپ کے سامنے والی اسکرین پر ایک ویڈیو دکھائی جائے گی اور آپ اسے غور سے دیکھیں گے اس میں آواز نہیں ہوگی آپ نے دیکھنا ہے کہ نعت پڑھنے والا کون سی نعت پڑ رہا ہے کون سی نعت پڑھ رہے ہیں وہ مبلیغ اسلامی اور آپ اسے دیکھ کر ان کے ہونٹوں کو دیکھ کر غور سے دیکھ کر بتائیں گے کہ یہ کون سی نعت ہے اگر آپ نے درست بتایا تو آپ نمبر پائیں گے اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ مرحلہ ہوگا اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے کون سا کلام انہیں دکھایا جا رہا ہے دکھا دیا جائے شہزادہ افطاف اگر آڈینس میں سے کوئی جان لے تو بولنا نہیں ہے جی کون سا کلام ہے آپ بتائیں گے پھر ہم آپ کو سنائیں گے 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہے داتا میرے داتا داتا میرے داتا داتا علی حید واہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو سنا دیں ہمارے ناظرین کو بھی اور انہیں بھی ہو سکتا ہے درست ہو ہو سکتا ہے غلط ہو جی بالکل درست جواب دیا ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کے ساتھ ماشاء اللہ کیا بات ہے اب آپ کے پاس ہے یہ مرحلہ آپ بھی دیکھیں گے ایک ویڈیو اور آپ بتائیں گے اسے دیکھ کر غور سے کہ کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے انہیں بھی ویڈیو دکھائی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے بتائیے کون سا کلام پڑا جا رہا تھا بیس سیکنڈ گارڈن والے مشکل میں لگتا ہے پڑ گئے ہیں دس سیکنڈ ہیں کوئی تو ہوگا چھ سیکنڈ رہ گئے جلدی کیجیے ہمت نہیں ہارنی ہے ایک منٹ ایک سیکنڈ رہ گئے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے یہاں سے کوئی بتائے گا جی آئیں کون بتائیں آپ بتائیں گے آ جائیں یہاں آ جائیں کون سا کلام تھا یہ میرے فاروق میرے فاروق اعظم ہیں جی میرے فاروق آپ میں سے کوئی اور بتائے گا کچھ اور یہی تھا یہی تھا چلے میں دکھا دیں کون سا تھا چرارے بجے میرے فاحجے فاروق میرے فارو کے میرے فاروق ماشاء اللہ میرے فاروق اعظم ہیں بڑا پیارا کلام پڑا شہزادوں نے لیکن ہمارے ناگفا اسلامی بھائی ہماری ٹیم جو ہے وہ نہ کر سکی کہ کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے اس مرحلے کے دو نمبر تھے کس کو ملیں گے کس کو نہیں آپ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا ان کو بھی کوئی نہ کوئی توحفہ ہم پیش کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کی ترکیب بناتے ہیں اور ہمارے ناظرین سے بھی ہم روزانہ کوشش کریں گے کہ ذوق نات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سوال کریں اور وہ اس کا جواب دیں کچھ کالز بھی ہم تھوڑی دیر میں لیتے ہیں ہماری ٹیم اورنگی ٹاؤن کے کتنے نمبر ہیں ہمارے گارڈن والوں کے کتنے نمبر ہیں یہ دکھا دیجیے دس نمبر ہو چکے ہیں گارڈن کے چھ نمبر ہیں اور پانچ مراحل ہو چکے ہیں اب دوبارہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ بھی بہت ٹف ہے دیکھنا ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے تین نمبر کا یہ راؤنڈ ہے آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے اشارے جشن رضا مدری چینل کے ناظرین یہ بھی نیا سیگمنٹ ہے اشارے یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا اس میں کیا ہے چونکہ ہمارا سلسلہ تو ہے ہی ناتیا اشار کے ارد گرد اس میں بھی کچھ نہ کچھ اشار کے اشارے ہیں کوئی نہ کوئی اشارہ ہے اب یہ اپنی مرضی سے اپنی باری پر کوئی نہ کوئی اشارہ اٹھائیں گے اور اس اشارے کے پیچھے کسی بھی شیر کا اشارہ ہے وہ شیر ہو سکتا ہے بہت آسان ہو ہو سکتا ہے بہت مشکل ہو اور اپنی باری پر یہ جو شیر اٹھائیں گے یہ ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں گے اور یہ جس سے چاہیں گے یہاں پوچھیں گے وہ بتائیں گے ایک بار ایک اسلامی بھائی سے پوچھا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم ہر راؤنڈ آپ سے شروع کرتے ہیں ابھی ان سے شروع کر لیتے آپ میں سے سب سے کون آئے گا آئیے کون سا نمبر لینا پسند کریں گے سات نمبر سات نمبر کے پیچھے کیا ہے کس سے پوچھنا چاہیں گے آپ دیکھ لو ان کو بھی دکھانا ہے کس سے پوچھیں گے شعیب بھائی سے پوچھیں گے چلے کیمرے میں بھی دکھائیں شعیب بھائی کو بھی دکھائے یہ ہے اشارہ اشارے میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ کس کا شعر ہے تاکہ آپ اور آپ کو آسانی بھی ہو جائے اور مشکل بھی ہو جائے انہیں شاعر کا ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ ہو اس میں مشورہ ہو سکتا یہ اکیلے سفر ہے اور جو ایک بار جواب دیں گے وہ دوسری بار انہیں نہیں دینا جی یہ ہے اشارہ شیر سنانا ہے کون سا شیر ہے یہ اس اشارے میں اے شین شاہ مدینہ سلاۃوسلام زینت ارشے مو اللہ سلاطو زینت ارش مو اللہ سلاۃو جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک اشارہ تو ہو چکا ہے اب آپ میں سے کون آ رہا ہے یوسف باپو آئیے کون سا نمبر لینا پسند کریں گے جی نمبر پانچ نمبر پانچ کے پیچھے ہے اشارہ یہ آہ. اب آپ ان میں سے کس سے پوچھنا پسند کریں گے غلام الیاض بھائی سے آپ ان کو اشارہ بھی دکھائیں کیمرے میں بھی دکھائیں ناظرین کو یہ ہے اشارہ پچیس سیکنڈ میں اس کا جواب دینا ہے آپ نے بغیر پوچھے بغیر مشورہ کیے تیرے ٹکڑوں سے پہلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا آپ کھائیں کہاں چھوڑ کے تلوہ تیرا دیکھیں شیر درست سنانا ہے باپو بھلے دکھاتے رہے ٹکڑوں سے پلے یہ ہے کا اشارہ شیر اگر غلط ہوگا تو درست نہیں مانا جائے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے تلوہ تیرا چھوڑ کے تلوہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے تلوا تیرا چار سیکنڈ ہے شیر آپ درست نہیں پڑ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے شیر درست بھی پڑھنا ہے آپ نے شیر صحیح پڑھا لیکن درست نہیں پڑھا شیر ہے جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سدکا تیرا آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں آپ نے بڑی اچھی کوشش کی دو اشارے ہو چکے ہیں مزید اب آپ کی باری ہے دوبارہ آپ میں سے کون آئے گا ایک بار آپ کا ہو چکا ہے اب آپ آئیے کون سا اشارہ لینا پسند جی چار نمبر اٹھا لو دیکھیں بھائی کس سے پوچھنا پسند کریں گے ابھی ان کو دکھایا نہیں ہم نے یوسف بھائی یہ دو ہی رہ گئے یوسف بھائی سے پوچھیں گے ان کو دکھائیں بھی اور ناظرین کو بھی دکھائیں کون سا یہ ہے شیر آگے ہو جائے اشارہ محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی سوچ لیں امیر علیہ سنت کا کوئی شعر اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے محبت گما یہ بھی ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء آل اللہ. اللہ سبحان اللہ اب آپ میں سے کون آ رہا ہے عثمین بھائی آئیے کون سا نمبر لیں گے دس نمبر بسم اللہ چلیں دیکھیں کس سے پوچھیں گے احمد رضا بھائی سے ان کو دکھائیں ناظرین کو بھی دکھائیں اشارہ ہے مدینے کا سفر کس شیر <سطور> کی طرف اشارہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ سفر ہے اور میں نمدیدہ سات <سطور> <جس میں سطور> سیکنڈ رہتے ہیں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبھی افسردہ افسردہ قدم لرجی دا قدم لرجی دا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ چلے یہ نمبر آپ نے حاصل کر لیا ایک ایک دونوں کی باری رہ گئی ہے کون رہ گیا آپ احمد رضا بھائی آئیے کون سا نمبر لیں گے چٹی شریف کا بسم اللہ جی یہ ہے شیر کس سے پوچھیں گے ایک ہی رہ گئے ہیں حسن بھائی ان کو دکھائیں بھی اور کیمرے کو بھی دکھائے یہ شیر ہے اس کو دکھا خاک مدینہ خاک سار کون سا شعر ہے ان کے نصیب مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غمار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ پانچ اشارے اب تک ہو چکے ہیں ایک رہ گیا آئیے شعیب بھائی ایک اسلائی پہ رہ گئے کون سا نمبر لینا پسند کریں گے جی نمبر آٹھ یہ ہے آپ کا شیر کس سے پوچھیں گے آپ ایک ہی رہ گئے آپ میں سے کون رہ گیا و کار بھائی ان کو دکھائیں کیمرے میں بھی دکھائیں یہ ہے آپ کا شیر اور بتائیے یہ کون سا شیر ہے یہ ہے شیر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیے اب آپ بتائیے یہ سب تمہارا کرم ہے آکا یہ سب تمہارا کرم ہے آکا کہ بات اب تک شیر پڑی پورا شعر پڑنا ہے کوئی صلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندے کی ہے یہ سب یہ سب کرم ہے تمہارا پہلے آپ نے صحیح پڑھا تھا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ یہ مرحلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا چھ ہم نے اشارے لیے ہیں اور چھ اشاروں کے بعد دونوں ٹیموں نے اپنے اپنی باری میں جو نمبر لیے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کچھ مشکل بھی تھی پہلی پہلی بار یہ سیگمنٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے ناصف اسلامی بھائیوں نے ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں نے اچھی کوشش کی ہے دیکھتے ہیں کس نے اس راؤنڈ میں کتنے نمبر حاصل کیے ہیں جملہ طور پر ٹوٹل کس کے کتنے نمبر ہیں آئیے ہمارے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں اسکور بورڈ دکھائیے اشارے سیگمنٹ میں گارڈن کی ٹیم نے دو نمبر اور اورنگی ٹاؤن والوں نے تین نمبر حاصل کیے ہیں اس میں بھی ایک نمبر کم لیا ہے گارڈن والوں نے کل ملا کر گارڈن والوں کے آٹھ اور اورنگی ٹاؤن والوں کے 13 نمبر ہیں اور ابھی ایک سیگمنٹ باقی ہے بہت کروشل سیگمنٹ ہے یہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں جو پچھلے سیزن دیکھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ دلچسپ ہوتا ہے آخری راؤنڈ اور اس میں پانچ پلٹ بھی جاتا ہے دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ آج رہیں گے اور کون ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہم کچھ کالس کی طرف بھی جاتے ہیں ہمیں کچھ کالس دے دیجیے مدینہ کالس ان شاء اللہ کچھ دیر بعد لیتے ہیں سسٹم کا کوئی پرابلم ہے آخری مرحلہ ہے اشارے اشارے کے بعد معاف کیجئے گا شیر مکمل کیجئے سات مراحل سے گزر کر بالاخر فیصلہ ہونا ہوتا ہے شیر مکمل کیجئے میں دس اشار ہیں اور اس میں کسی کی کوئی باری نہیں ہے جس نے پہلے بیل بجائی وہی شعر پورا کرتا ہے آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شیر مکمل کیجیے سلو والبیب رضا ہے رضا ہے رضا ہے رضا ہے آخری مرحلہ ہے فیصلہ کن مرحلہ ہے ویسے تو گارڈن والے ابھی اپنا وزن کافی کم کر چکے ہیں اور اورنگی ٹاؤن والوں کے نمبر زیادہ ہیں آخری مرحلہ ہے نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آٹھ اور تیرہ پانچ نمبر کا فرق ہے کوئی ایک ٹیم آج ہمیں آگے پہنچ جائے گی کوئی ایک ٹیم جو ہے وہ پچھلے راؤنڈ میں چلی جائے گی اور ہم بتاتے چلیں کہ جو ٹیمیں ہاریں گی وہ بھی اپنے زیادہ نمبروں کی وجہ سے انہیں آگے موقع مل سکتا ہے جو تین ٹیمیں زیادہ نمبر والی ہوں گی انہیں موقع ملے گا اور پانچ جو ہارنے والے ہیں ان میں سے دو کو ہم الوداع کہیں گے پہلا شیر پڑوں گا شیر مکمل کیجیے پہلا شیر پڑنے سے پہلے آپ بزر چیک کرا دیجیے ہاں بھائی لال بتی جل رہی ہے تو چلے بھائی جلدی جلدی چاہیے جس نے پہلے بیل بجائی وہی شیر پورا کرے گا جہاں بیل بجی وہاں شیر رک جائے گا اور جس نے غلط شیر بتایا اس کا ایک نمبر بھی کٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ تینوں باتیں یاد رکھیے اب پہلا شیر سنیے شیر ہے میں مجرم ہوں آقا آپ نے بتایا ٹھیک ہے اورنگی ٹاؤن جی پورا کیجئے شیر بغیر طرف میں مجرم ہوں میں مجرم ہوں مجھے ساتھ لے لو رستے میں ہے جا بجا کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے آپ نے شیر مکمل کیا پہلا ماشاءاللہ اللہ جواب درست ہے ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہو دوسرا شیر ایک نمبر اور بڑھ گیا چلیں کوئی بات نہیں دوسرا شیر ہے غیورا جی اورنگی ٹاؤن دوسرا شیر اپنی غیرت کا تصدو وہی کر؟, کر جو تیرے قابل ہے یاغوش وہی کر جو تیرے قابل ہے وہی کر جو تیرے قابل ہے, تیرے قابل ہے جواب درست ہے اللہ اللہ اورنگی ٹاؤن والے شروع میں ایک بھی نمبر نہیں لیا تھا ابھی بہت آگے بڑھ گئے ہیں تیسرا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے قلب میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے ابھی تک کسی نے بیل بیل نہیں بجائی پہلا مصرا پڑھا جائے گا دوسرا آپ نے بتایا کلب میں دوسرا مشرا لکھیں پہلا بھی پڑھ دیں پہلا میں پڑھ, دی پڑھ دیا ہے میں یاد لب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوائے یا خدا یا خدا تجھ سے میری دعا ہے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تیسرا شیر بالاخر آپ نے لیا ہے ایک نمبر بھی بڑا لیا ہے چوتھا شیر کل دس شیر ہیں ہر شیر کا ایک نمبر ہے شیر ہے تمام ہو گئی جی اورنگی ٹاؤن تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں اللہ اکبر ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں تاریخ جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ اللہ ایک نمبر اور حاصل کر لیا ہے چار شیر ہو چکے ہیں چار ہوئے پانچواں شیر دیکھیے کون پورا کرتا ہے شیر ہے خدا ایک پر ہو جی خدا ایک پر ہو تو ایک پر مسمت اگر کلب اپنا دوپہر کر اگر کلب اپنا دوپہارہ کروں میں جواب بالکل درست ہے ماشاء ایک نمبر آپ نے بھی لے لیا ہے مگر ابھی کافی نمبر چاہیے آپ کو پانچ شیر ہو چکے ہیں چھٹا شیر میں مدینے جی میں <تصفيق> مدینے ہو سکتا ہے کوئی اور شیر ہو آپ کچھ اور پڑھ دیں کھٹا شیر ہے آپ کے پاس چودہ سیکنڈ ہے جلدی کیجیے جواب دیجیے کون سا شیر تھا میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا اور ہوتا نا میں انسان مدینے والے سوچ لیں اور بھی کوئی شیر ہو سکتا ہے اور ہوتا نہ میں انسان مدینے آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے آپ نے شیر بھی پڑھ دیا ہے مگر یہ شیر میری مراد نہیں تھی میرا شیر تھا میں مدینے کی گلیوں کے قربہ جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ اس طرح سے مہکتے ہیں رستے ر جیسے لگائے ہوئے ہیں آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے آپ کا ایک نمبر کم ہو جائے گا شیر ہو چکے ہیں ساتواں شیر جی کون پورا کرتا ہے دیکھتے ہیں شیر ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہیں پڑھ دوں شیر ہے رضا رضا پہ بیل بجا دیے حیرت ہے اکیس سیکنڈ رہ گئے بتائیے میری مرادی شعر کون ہے رضا سے کئی شعر شروع ہوتے ہیں جی رضا اللہ اللہ, اللہ. اب تو آپ کو کچھ نشانہ ہی لگانا ہے آپ نے آٹھ سیکنڈ ہے جلدی کیجیے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد آپ کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور آپ نے ایک نمبر حاصل کر لیا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سدائے محمد سات شیر ہو چکے ہیں تین شیر رہتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے کون بازی لے جاتا ہے آٹھواں شیر شیر ہے رمضان کی بہاریں ہوں جی رمضان کی بہاریں ہوں تہبہ کے نظارے ہوں اور گھومتا پھرتا وطار مدینے میں سوچ لیں شیر صحیح ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور ہو ہو سکتا ہے اسی میں کوئی غلطی ہو جلدی کیجیے آپ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے رمضان رمضاں کی بہاریں ہوں تیبہ کی فضائیں ہوں اور گھومتا پھرتا ہو اتار مدینے میں گھومتا گھومتے اور گھومتے پھرتے ہوں اتار مدینے میں اطار خود اپنے لیے گھومتے کا لفظ استعمال میں نے اسی لیے گھومتا تھا گھومتا ہے نہیں نا اور جھومتا پھرتا ہو اتار مدینے میں آپ کا وقت بھی پورا ہو چکا ہے آپ نے شیر پڑا اور جھومتا پھرتا ہو اتار مدینے میں آپ کا جواب بالکل درست ہے آخری دو شیر ہیں فیصلہ ہو چکا ہے لیکن اصول برکت کے لیے پڑتے ہیں شیر ہے میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں میں بےکس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تم آرام سے بپو آرام سے بےکسا تم ہو تہے دامن مجھے لے لو پناہ بےکسا تم ہو سبحان اللہ بہت ہی پیارا شیر ہے آخری شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے شیر ہے اے رضا نہیں کریں گے کوئی بیل نہیں ہو جائیں گے اے رضا ہر کام کا رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے یہ بھی شعر تھا یہ تھا اے رضا جان انا دل تیرے نغموں کے نصاب یہ بھی تھا لیکن میری مرادی شعر وہی تھا جو آپ نے پڑھا ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ اس بار پہلے مرحلے میں پہلے چوتھے سیزن میں پہلا مقابلہ ہمارے اورنگی ٹاؤن کے ٹیم زیائی کابینہ کی ٹیم جو ہے وہ بازی لے گئے ہیں اٹھارہ نمبر ہے آپ کے سکور بورڈ بھی آپ دیکھیں گے کس طرح سات مراحل سے گزر کر بالآخر یہ آگے بڑھے ہیں گارڈن والے ابھی مایوس نہ ہوں آپ کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ رہے ابھی جو ٹیم ہار چکی ہے انہیں بھی موقع مل سکتا ہے زیادہ نمبر والوں میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع مل جائے کس طرح یہ آگے بڑھے کس طرح ان کا یہ سلسلہ چلا آپ دیکھیں سات مراحل سے گزر کر سکور بورڈ دکھا دیا جائے سات مراحل سے مدر اشار کی تکرار گارڈن والوں نے دو نمبر لیے اورنگی ٹاؤن والوں نے کوئی نمبر نہیں لیا یہاں سے لگ رہا تھا کہ یہ آج پیچھے رہ جائیں گے لیکن پھر بازی بدلی پروف تاجی میں برابر نمبر ہیں شائر کون میں گارڈن والوں نے ایک نمبر لیا درست کیجیے میں ایک بھی نمبر نہیں لیا اورنگی ٹاؤن والوں نے دو لیے غور سے دیکھیے میں اورنگی ٹاؤن والوں نے بازی لی اشارے میں اورنگی ٹاؤن والے زیادہ نمبر لے گئے شیر مکمل کیجیے میں پانچ نمبر انہوں نے لیے کل ملا کر اٹھارہ اور گیارہ کا فرق ہے واضح فیصلہ ہے ہمارے اورنگی ٹاؤن کے اسلامی بھائی اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اللہ کرے آپ مدینے جائیں مکے جائیں اور ان کو بھی لے کر جائیں انہیں پیچھے نہیں چھوڑنا یہ بھی ہمارے بھائی ہیں آپ کا بہت بہت روزانہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوا کریں گے آ, کم و بیش رات نو بجے کل سے آپ کو سلسلے کے دوران ہم کوشش کریں گے آپ کی کالز بھی لیں آپ کے مفید مشورے ہم تک پہنچاتے رہیے فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر اشرہ اعلی حضرت منایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم ہمارے ساتھ رہ... ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اسی طرح ذوق نات دکھاتے رہیں گے ذوق نات آپ کا بڑھاتے رہیں گے کل کن کا مقابلہ ہے یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پہلے جو ہم نے اسکیجول دکھایا تھا اگر دوبارہ ہو سکتا ہے تو بتا دیجئے کل کن کا مدری مقابلہ ہے اور کل انشاءاللہ بڑے زبردست موضوع کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں گے شروع میں انشاءاللہ شاء اللہ اعلی حضب کی سیرت پر مدری پھولوں کا تبادلہ ہوگا ناتے بھی سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ذوق نعت کا سلسلہ ہوگا کچھ انداز میں کچھ مزید اچھے انداز میں ہم کوشش کریں گے آپ کو سلسلہ دکھائیں ہمیں اجازت دیجیے کل کن کا مقابلہ ہے اگر جدول دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیجیے کل ہمارے جن دو ٹیموں کا مقابلہ ہے وہ ہیں ہمارے کھارا دار کی ٹیم ہے اور نازم آباد کی ٹیم ہے تو بہت پیارے پیارے اسلامی بھائی ہیں تو ہم ان سے ناتے بھی سنیں گے اور ان سے باتیں بھی کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں دعوت ہے آپ آئیں انشاءاللہ ہم آپ کی خیر خواہی کریں گے آپ کو مرحبا کہیں گے ہمیں اجازت دیجئے کل انشاءاللہ شاء آپ سے پھر ملاقات ہوگی سلحیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی